کے ساتھ نعت پڑھنا یا سننا جائز ہے یا نہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض افریقی ممالک میں اس کا رواج ہے اب شاہ عبدالحق محدود دہلی میں دف کی تعریف ایک الگ بیان کی تو یہ تو یوں ہے کہ پوری اس تعریف کے ساتھ وہ دف کہ وہ دل پر اثر نہ کرے پھٹی پھٹی اس کی آواز ہو موسیقی کے زمرے میں نہ آئے ایک بہت یہ طویل مسئلہ ہے لیکن آج ہم یہی کہتے ہیں کہ بغیر کسی دف اور موسیقی کے نعت ہونی چاہیے اچھا اب یہ جو لوگ ہیں مجھے بتائیے موسیقی کے شوقین کہیں قوالی ہو رہی تو آپ نے دیکھا ارے بھائی ہم تو قوالی سننے کے لیے آئیں اب غور کیجئے آپ قوال نے جہاں ساز شروع کی ابھی شیر کہا ہی نہیں کہ پیر صاحب کی گردن ہلنے لگ بھی. ارے بھائی ابھی تو اس نے کوئی پڑھا ہی نہیں ابھی تو اس نے کوئی علمی نقطہ بیان نہیں کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کی گردن ہلنے لگ گئی تو اب یہ کس پر ہو رہا ایک پیر صاحب جان کو آ گئے ہمارے بلا وجہ سے کوئی کیا؟ آپ کے نزدیک کیا ہے قوال بہت ثواب کا کام ہے یہ ہے ہم نے کہا مسجد میں کیجیے پھر ممبر کو بٹھائیے م... م... قوال کو ممبر پر بٹھائے طبلہ سارنگی والے محراب میں مولانا کے جا نماز پہ بیٹھے محلے والے سے بھی پوچھ لیں گے کئی رقب کا سوباب آپ نے کمایا اور کہاں کہا جائے کہاں نہ جائے علما نے بڑی تسری کے ساتھ اس کو لکھا کہ موسیقی کے ساتھ اس قسم کے کام بالکل منع ہیں اور علامہ شامی وغیرہ لوگ آدھا کوٹ کرتے ہیں بھئی دیکھیں فلاح صاحب نے موسیقی لکھ دیا لکھ دیا یہ حسب حال علامہ شامی نے اس پہ قطغنے لگائیں وہ کیا ہیں موسیقی وغیرہ سات دن آدمی کو بھوکا رکھا جائے سات دن تک وہ محفل ایسی اس میں کوئی بچہ نہ ہو کوئی عورت نہ ہو قوال سارے باشرہ ہوں سارے باوزو ہوں کلام کوئی لغو اور بیکار نہ ہو کمرہ بند ہو وغیرہ وغیرہ اور ان کو قوالی سنائی جائے سات دن بھوکا رکھ کر اور اس کے بعد بہترین قسم کا کھانا ان کے سامنے سجا دیا جائے اور وہ کھانے کو چھوڑ کر قوالی پر آئیں کہتے ہیں وہ اہل ہیں اس کو اہل کہا اور یہاں تو آدھے گھنٹے کی قوالی کے بعد اگر ان کے کھانے کا پروگرام ہو تو آپ دیکھیے قوم کیسے ٹوٹتی اللہ اکبر اس لیے ان سے بچنا چاہیے اس سے بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں آپ, پر پر کہ کہ آپ دیکھیے کہ نغموں میں تک قرآن کی آیت تک پڑھی جانے لگی یہ جو نغمے آتے ہیں اس میں نسروں فتح خرید ست کی آیت ہے ہاں اب اس کو بھی تبلا سارنگی پر پڑھا جا رہا ہے تو جب یہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس لیے بغیر کسی موسیقی کے گویا ناتخوانی ہونی چاہیے